بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے زلزلت الارض جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی الارض اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی وقال الْإِنسَانُ مَا لَهَا اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَا لَهَا کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا طرح طرح کے ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں ضرور تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا نہیںرو اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا